الله شبه الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل أسماء العدد ما وزع ليدل على كمية أحد الأشياء وأصول العدد إثنتا عشرة كلمة اللہ اکبر کبیرو اسماعی عدد اسماعی عادت کہتے ہیں ما بوزیالی عدد اللہ کمیت احاد الاشیاء اشیاء کے افراد کی مقدار پر جو دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عدد اشیاء کے افراد کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی نو ہے اس کے جو افراد ہیں ان کی مقدار کیا ہے ان پر جو بھی دالت کرے گا وہ ہے کتابیں ہیں ٹھیک ہے کتاب ایک شہ ہے اس کے افراد ہیں اتنی کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہے پانچ ہیں دس ہیں گیارہ ہیں بارہ ہیں اب ان کی مقدار کیا ہے اشیا کے افراد کی مقدار کئی سارے افراد یعنی اس کتابوں کے کئی سارے فرد ہیں کئی ساری کتابیں ہیں ان کی جو تعداد ہے اس پر جو دالت کرے گا وہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ایک ہے ایک تو ایک دو ہے تو دو تین ہے تو تین تو عادت کیا چیز ہے جو اشیاء کے افراد کی مقدار پر اشیاء کے افراد اللہ کے احاد الاشیاء اشیاء اشیاء احاد افراد کے میری مقدار تو مزاف لکھ کا ترجمہ پہلے ہوتا ترجمہ کیجیے اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کرے ماں بوزیا علی عد اللہ دلالت کرے اللہ کے احاد الافراد افراد احادل الاشیاء اشیاء کے افراد کی مقدار پر کیا کرے دلالت کرے تو یہ کیا ہے عدد ہے یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں عدد اب جو عدد کی جو بنیاد ہے اور اصل ہے وہ کہتے ہیں بارہ بارہ کلمات ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں اشیا اور افراد کے کیا ہیں بنیاد بنتے ہیں وہ کیسے چاہے جتنے بھی افراد ہو جائے افراد جتنے کثیر تعداد میں پائے جائیں لیکن ان کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ ہے بارہ ایک سے لے کر دس تک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس تو یہ آ گئے اس کے بعد می سو اور اس کے بعد الف ہزار یہ بارہ کلمات ایسے ہیں کہ جو پوری کی پوری دنیا کے جو آداد ہے ان کی اصول اور ان کی بنیاد بس اس ان کے ماورات جتنے بھی آداد ہیں اور شمار ہیں وہ سارے کے سارے ان سے ہی بنتے ہیں کوئی مرکب ہو کر بنتے ہیں کوئی کیا ہے ان میں تھوڑی سی تغیر و تبدل کے ساتھ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ان ہی سے کیا ہیں کلمات بنتے ہیں ایک ہے گیارہ جب بنے گا تو مثلا ایک سے لے کر دس تک اب جب گیارہ بنائیں گے تو دس کو لگائیں گے دس کے ساتھ ایک کو لگا دیں گے اب پھر بیس تک پہنچتے ہیں تو آشر دو بنا دیتے ہیں اشرون کر دیتے ہیں اکیس پہ جاتے ہیں تو اشرون کو لگا کر ساتھ میں آپ کہہ کر دیتے ایک کو لگا دیتے ہیں وہی واحد چلتے چلتے جیسے ہی چلیں گے تو یہی اکایاں استعمال ہوں گی ایک سے لے کر دس تک تو جتنے بھی آداد بنتے چلے جائیں جب اپنے نانوے پر پہنچتے ہیں تو یہ آداد ختم ہو کر آپ کو ملتا ہے کون سا سو اب ایک سو سے لے کر آپ چلتے چلے جائیں اسی کو بڑھاتے جائیں گے میں اتانگا دیں گے سلاح سو میں کرتے کرتے اربا نو سو تک جب آپ پہنچتے ہیں اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک ہزار کے لیے ہم کیا لائیں تو اس کے لیے ایک نیا کیا یہ دی دے دیا لفظ دے دیا کہ الف اب آپ الف کو لے لیں آپ جو آداد بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں. سو تک کی گنتی بھی آپ کو مل گئی اور الف بھی آپ کو مل گیا اب جو عدد آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کیا کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہ بارہ کلمات ایسے ہیں کہ جو تمام دنیا کے جو آداد ہیں ان کے لیے اصل اور بنیاد کا درجہ رکھتے اور حیثیت رکھتے ہیں ایک سے لے کر دس تک اور اس کے بعد دس تو یہ ہو گئے میں سو اور الف ہزار بس ان کے علاوہ پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اب ایک اور دو ایک اور دو یعنی ایک اور دو یہ دو عدد صرف قیاسی یہ دو عدد قیاسی ہیں ان کے علاوہ سب خلاف قیاس چلیں گے ایک اور دو قیاسی ہونے کا کیا مطلب مذکر ہے تو مذکر کے لیے مذکر لفظ استعمال ہوگا مونس ہے تو منس کے لیے منس لفظ استعمال ہوگا اگر مذکر ہے تو اس کے لیے واحد استعمال ہوگا اور اگر مانس ہے تو واحد استعمال ہوگا ٹھیک اور اگر مونس ہے مذکر ہے تصنیہ میں تو افنان استعمال ہوگا اور اگر مونس ہے تو افنان تان استعمال ہوگا یعنی ایک پر دو میں تو قیاس ہے یعنی قیاس اور قانون کے مطابق پڑھا جائے گا مذکر ہے تو واحد یعنی مذکر کا سوا استعمال ہوگا ان کو بغیر تا کے پڑھیں گے ایک اور دو کو اور اگر منت ہے تو ایک اور دو کو تا کے ساتھ پڑھیں گے یہ تو ہے قیاس کے مطابق لیکن دو کے بعد تین سے لے کر آگے نو تک جیسے ہی آپ چلیں گے بلکہ دس تک تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں خلاف قیاس اگر مذکر کے لیے ہوگا تو آپ تا کے ساتھ لگائیں گے سلاست سلاستو تین آدمی تو اب اس طرح اربہ رجالتو ریجالن تتوری جالن سب آتوری جالن ٹھیک ہے آخری لیکن جب منس آئے گا تو منس کے لیے اب خلاف قیاس کیا ہے کہ بغیر تاق ہے سلاسو نسوتن کیا سلاسو نسبتن تا نہیں لگائیں گے یہاں پر اب اسی طرح ارب نسبتن خمسو نسوتن ستو نسوتن تو خلاف قیاس تو ایک اور دو میں تو قیاس ہے اس کے میں سب ہے اسی طرح جب گیارہ اور بارہ میں چلے جائیں گے گیارہ اور گیارہ میں تو قیاس ہوگا لیکن اس کے بعد قیاس نہیں ہوگا خلاف قیاس ہوگا اکیس اور بائیس میں قیاس ہوگا اور اس کے بعد تیس تک خلاف قیاس اکتیس اور بتیس میں قیاس ہوگا یعنی منتظ کے لیے تا کے ساتھ مذکر کے لیے بغیر تا کے لیکن اس کے ماہورہ میں یعنی تینتیس چونتیس پینتیس میں خلاف قیاس چلے گئے مذکر کے لیے تو تا کے ساتھ لیکن مونس کے لیے بغیر تا کہ تو ال اخر استراب 99 تک چلے جائیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی اللہ اکبر کبیر روح चलिए اب ذرا کتاب کو دیکھیے فصل اسماء العدد ما وہ رضی اللہ علیه قد اللہ علاک کیت احاد الاشیاء اسماء اعداد کیا ہیں ما وہ رضی اللہ علیه قد اللہ علاک احاد الاشیاء تو اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کریں وَأُصُولُ الْعَدَدِ کہتے کہ عداد کی بنیاد اس نتا عشرت کلمتن بارہ کلمات ہیں بارہ کلمات ہیں جی بارہ کلمات ہیں واحدتن الى عشرت واحدتن تا دس یہ ہوگی وہ میں اتن و الفن دس وہ میں گیارہ الفن بارہ وہ استعمال ہوں مین واحد نین کہتے ہیں کہ ان کا استعمال من واحد ایک سے لے کر دو تک القیاس قیاس پر ہے آنی بدونت میری مراد یہ کہ مزکری کے لیے تو بغیر تا کے وہ لنس سے بتائیے اور مونس کے لیے تا کے ساتھ چونکہ مونس کے ساتھ آتی ہے اور مذکر بغیر طاقے اس لیے یہ دو قیاس کے مطابق تعلق رجول واحد فی رجلن، واحدن رجل کے بارے میں تو جب آپ بیان کریں تو واحدن کہیں گے اور فی تو واحد گے وفی رج تو رجلین میں کیا کہیں گے اسنان یعنی تسنیا میں وفیعت اور, اور عورت کے بارے میں اگر کہنا تو کیا کہیں گے واحد نہیں کہیں گے بلکہ واحد وفی امراطعین اور تسنیا میں یعنی دو عورتوں کے بارے میں آپ کہیں گے اسن آ, اسنا تانے اور سنتا نے اب آگے ومن الى عشرة تین سے لے کر دس تک خلاف القیاس. خلاف القیاس آپ چلیں گے قیاس کے بالکل خلاف کہ مز... خ... قیاس تو یہ تھا کہ مذکر کے لیے بغیر تا کے ہو اور منت کے لیے تا کے ساتھ ہو لیکن آپ جب خلاف چلیں گے تو مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور منت کے لیے بغیر تا کے جیسے للمذکر بتائے تقولو ثلاثت رجال اسی طرح اربعات رجال خمست رجال خمس الہ آخری الہ عشرة الہ عشرت رجال یہاں تک وَلِلْمُونَسِ بِالتَّائِ بدونِها اور مونس کے لئے بغیر تا تاکہ تقولو آپ کہیں گے ثلاث نسوة ثلاث نسوة الہ عشرة الہ عشر نسوة عشر نسوة تک وَبَعْدَ الْعَشَرَةِ تقول الہ آخری اب یہاں سے عشرة کے بعد کیا کریں گے بات ہی پڑیں گے سمجھ آپ کو آئی دہائیوں کے بعد دس بیس تیس چالیس پچاس یہ سارے, سارے کیا کہتے ہیں دہائی اور ان کے بیچ میں جو ایک سے لے کر نو تک آدھ ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں اکایاں ایک, ایک سے لے کر نو تک اکایاں گیارہ سے لے کر انیس تک اکایاں اکتیس اکیس سے لے کر تیس تک اکایاں اسی طرح اکتیس سے لے کر پچاس سے اکاون سے لے کر انسٹھ تک اکائیاں تو بیچ بیچ میں جو آتی ہیں وہ ساری اکائیاں کہ ہیں اور دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی یہ دہائیاں کے ہیں تو اکائیوں میں پہلے دو ایک اور دو ان میں کیا ہوگا قیاس چلے گا اور اس کے بعد آخر تک کیا ہے خلاف قیاس چلے گا تو یہ ایک لمبی بحث ہے چلیں اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تو ہم نے آج کہاں تک پڑھ لیا دس تک گیارہ کے بعد ہم کل پڑیں گے وباخری ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ